سلام علا سید المبیام قال اللہ تعالیٰ و تبار کفی القرآن المجید و الفرق الحمید بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم ون تم ان کن تم ممنین صدا اللہ مولان العظیم قالع و تبارہ کافی شان حبیب ہی محبرم و يا ان اللہ و ملاقو عليه ربش یا تسلیم والسلام سلام يا رسول اللہ علی صحب محبوب رب العالمين تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ جہاد بھی اللہ جل و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں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 کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج نبی کی بت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھوکے کتوں کو ہماری بےشور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کثرت یہ سانوی چیزیں ہیں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 آپ چائنا میں جا کے دیکھیں حضرت نبی وکاس ہابی کی قبر وہاں ہے وہ وہاں تک پہنچے ماں براؤ کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیا تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر کی کیسی داستان رقم کی اقبال تڑپ کے کہتے دیئے جانے کبھی یورپ کے کلی میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے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 عمر جھک جھک کے پھ مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں. تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں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 آج وہ شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے وہ کیا کمال کسی نے کہا ہنجے رونا جانا نہیں نور جاندا ہے آج امت جس زبو حالی میں پہنچ گئی ہنجے رونا تے اکاں جانا نہیں نور جاند ہے میں بد بخت نو ویک کے میرا سایہ بھی میں تھو دور جان ہے میں پاپی مجرم میں میلا اتھرو میں پاپی بندہ حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی تو سان سی ڈکیا جنہ کا تھی حضور جی میں او کر گیا ہوا گناہاں دی دل, دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا ہوا تو ہڑے حکمہ نو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتے ہیں مر گیا ہوا حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی اللہ میں اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو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 میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فر ہو واحض قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکہ تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا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 اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے آفاق کے ہر بر ہر کوشے میں قرآن سنا, سنا, سنا کر دم, دم لینا اب رکنا لنا نہیں, لنا نہیں اب تھمنا نہیں بر لنا بر لنا لنا بر لنا بر